جی ایک غلط فہمی ہے کہ صحابہ کرام جنگ کے میدان میں داخل ہو جاتے تھے وہ کم تعداد میں ہوتے اور کافر بہت زیادہ تعداد میں ہوتے وہ خود پڑتے تو اس میں خودکشی ہے تو میرے بھائی یہ خودکشی نہیں ہے یہ میدان جنگ میں اگر آپ کافر سے لڑتے لڑتے جان بھی چلے یہ تو شہادت ہے شہادت کسی کہتے ہیں یہ کس نے کہا کہ میدان جنگ میں اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہاری جان بچ جائے گی یہ کس نے کہا بھائی میدان جنگ میں جب انسان جاتے ہیں میدان جہاد میں تو جان تیلی پہ ہوتی ہے ہم نے کب انکار کیا ہے کہ میدان جنگ میں جا کے اگر چکافلت زیادہ ہیں وہاں پر نہ جاؤ یہ کسی نے کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کچھ حملہ کرنا جائز نہیں ہے اور یہاں پر اگر صحابہ رام جاتے تھے میدان جنگ میں اب جنگ بدر میں ایک کے سامنے تین تھے تین تھے کیا خودکشی ہے یہ مجھے پتہ کس عالم نے کہا کہ خودکشی ہے کسی کو ہمیں بتایا یہی یہی تو یہی تو جنگ یہی تو جہاد اسے تو جہاد کہتے تو یاد رکھے یہ جو آپ یہ کہنا ہے کہ صحابہ کرام کود پڑتے تھے اور اسے خودکشی کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے